چیز اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز مخلوق اور وہ حکم ریت نمبر سات میرے محترم ابتدا اسلام کے اندر جب زنا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اب تو زنا کا حکم نازل ہے نا کہ کوئی زانی اور زانیہ ہوں کوئی شادی شدہ نہ ہوں تو کتنی ہے فجر واحد میں ہوا وحدمیا تو جلد سوچ آب اور اگر شادی شدہ ہوں تو مشہور حدیثوں کے اندر ہے کیا, کیا جاتا ہے رجوع کیا جاتا ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے منسوخ و تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے حکم باقی ہے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 جو کیا کرتا زنا کرتا اس کی پٹئی کر دیتے تھے تو حد نہیں تھی کیا کر دیتے پٹائی کر دیتے تھے اسی طرح دو آدمی آپس کے اندر بدکاری کر رہے جس کو لیوا کہتے ہیں چوہر بازی بھی کہتے ہیں ان بھی دونوں کی کیا کر دیتے پٹئی کر دیتے بعد کے اندر پھر حکم نازل ہوا جو آپ کے سامنے ہے دیکھو جی حکم رت نمبر کتنے ہے جی وط اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حئی کو میں نسائے قوم تمہاری منکوہ عورتوں سے میں نسائے قوم تمہاری منکوہ عورتوں سے تمہاری اپنی بیویاں پس تشے دو پس گواہ کرو تم ان کے اوپر کتنی جی چار گواہ اپنے میں سے یعنی مسلمان ہوں آکر بالے ہوں پس اگر گواہی دے دیں وہ پل بیوت بس مقید کر دو ان کو گھروں کے اندر حاکم اس وقت ہاکم حضرت تھے پس مقید کر دو ان کو اپنے گھروں کے اندر حکم حاکم یہاں تک کہ خاتمہ کر دو ان کا موت خاتمہ کر دو ان کا موت یا کرے اللہ تعالی واسطے ان کے تو اللہ تعالی نے راہ نکالی یا نہ نکالی کیا جب حکم نازل زنا کا تو حضور نے فرما خضو انی خضو انی قد جال اللہ اللہ شبیلا اب حکم لے لو مجھ سے اللہ نے ان کا راہ نکال دیا ہے اچھا جی یہ تو تھا کس کا جی عورت کا مسئلہ پھر مرد کے لیے بھی وہی سزا تھی اس کو خلا بچھا کیا جاتا ہے آگے و اللہ زان یات یا نما اور دو شخص کے آئیں بے حیائی کو اس کا معنی لکھ لو اور وہ دو شخص خواہ مرد اور ایک عورت ہو یہ لکھتے جاؤ و اللہ دو شخص خواہ مرد اور ایک عورت ہو خواہ دونوں مرد ہوں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 آتے ہیں بے حی کو تم میں سے فازو ہما ان کو کیا کر دو ایزا دو پہلے کیا تھا تمہاری منقوہ عورت ہے اس کو کیا کر دو مقیات بھائی مکیات کرو تو وہ بھی ایزا ہے نا اس کے لیے لیکن مرد کو کیا کرو ڈنڈے منڈے مارو آگے سمجھ اسی طرح تمہاری من عورت نہیں ایسے باقرا کوئی لڑکی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ سزا دے دو دو لڑکے ہیں وہ لواتت کر رہے ہیں تو ان کو بھی کہا ڈنڈے شنڈے مارو سزا دے دو آزو ہما فین تابا پسگر کر توبہ کریں اور اصلاح کریں آئندہ کے لیے پار ہما اعراض کرو ان سے بے شک اللہ تعالیٰ طبا پر ہے ہیں تو میرے زنا کا حکم تو قرآن حدیث میں آ گیا باکر ہی لواتت کا کیا حکم ہے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 شریف آدمی سی بدکاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے کھلا کرنا ملامت کرنی سمجھے کئی دن کے لیے قید کر کے روزانہ اس کو ملامت کرو تو وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں تو باہر ہارو ایمام کے اوپر موقوف ہے یہ چیز اللہ وزین شرط قبول توبہ شہید شرط قبول توبہ توبہ کے قبول ہونے کی شرط شرط قبول توبہ سوایشنی توبہ اللہ اللہ کے ذمے حسب وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ میں تمہاری توبہ کیا کروں گا قبول کروں گا شرط قبول توبہ سوایش کے نہیں قبول توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی کو ساتھ جہالت کے کیا معنی جہالت کا کہ ان کو علم نہیں ہوتا غور کرنا جو ہی ہیل بد کیا جائے جہالت ہے فیل بد جو ہی کرو کیا ہے بھئی میں ہوا میں مولوی ہوں میں کوئی غلط کام کروں گا تو وہ میرا کام جہالت کا ہوگا یا علم کا ہوگا چاہے عالم کرے جو ہی کام کرے گا جہالت کا ہوگا وہ بات ہی سمجھ آپ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 بعض لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں یا کفر کرتے رہتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں یا سکرات کاری ہو جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ یہ توبہ قبول ہے گناہ گار کی توبہ بھی قبول نہیں گناہوں سے اور کافر اگر اس وقت ایمان لائے میں ایمان لاتا ہوں تو وہ بھی قبول نہیں ہے جیسا کہ فرعون تعالی وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہنے لگا آمن تو بے بے موسا وہ ہارول قبول ہوا اس کا ایمان کہا کہا گیا الآن وكادہ سا میں كب اب تو ایمان لاتا ہے تو بڑے بے فمان ادھر غور کرنا ہے ایک بات میں ایک ایمان ہوتا ہے باس کا دوسرا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا یاس کا یاس مانا نا امیدی اور باس کا مانا عذاب نا امیدی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کافر کو کہ تو لا علاج مرض ہے تو کیا ہے لا علاج مرض ہے تیرا کوئی علاج نہیں ہے با تو مر جائے گا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 نہیں قبول ہوگا ایمان باس کا قبول نہیں ہوتا اسی طرح عذاب نازل ہو رہا ہے فرشتے آ تو اس وقت بھی ایمان قبول نہیں ہوگا جیسے قرآن کا ہوا قرآن میں صاف ہے و لم یق یان قو ہم ایمان ہم لما رہو جب ہمارا عذاب دیکھا تو ایمان ان کا قبول نہیں ہوا یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے کی بات ہے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 ساتھ ساتھ بیان القرآن بھی رکھی کہ وہاں ایسے آئے تم نے الٹ لکھ دیا حوالہ بیان القرآن کا دیا ہے وہاں صحیح ہے تم نے الٹ دیا تو مہربانی کرو جلد جلدی کرو خیر میں چلا گیا بعد میں مولانا تقیر صاحب کا شکریہ آیا میرے پاس کہ اللہ آپ کو جزا دے آپ نے اچھی تبدیلی کیا ہے آپ دس سال کے بعد جو چھپی ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ اصلاح کر دی اور پہلی جو ہیں وہ وہ غلط ہیں اب ذرا غور فرمائیے لئے ستی تو پہلے کیا تھا جی انما توبہ کے نیچے کیا لکھا تھا ڈبلو ڈبلو ڈبلو چار سو قبول لکھا تھا نا اب ادھر لکھو سورت آدم قبول توبہ سورت آدم قبول توبہ سورت آدم قبول توبہ اس سورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی کس سورت میں yeah.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 بے شک میں نے توبہ کی اب گناہوں سے توب طلعان کے نیچے لکھو گناہوں سے تو گناہوں سے توبی قبول نہیں ولہ زین اے اللہ زین کا آس پڑے گا وہ پہلے اللہ ذین پہ اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں کفر کی حالت میں مر رہے ہیں تو ان کا ایمان قبول ہوگا نیچے لکھو یعنی ان کا ایمان قبول نہیں اے تو نب ہم ان کا ایمان قبول نہیں یہی لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے ضابط دردنا تو آپ بتائیں کہ ایمان کون سا قبول ہے کون سا قبول نہیں ایمان یاس قبول ہے یا کے ساتھ اور ایمان باس قبول نہیں باس کے ساتھ اس کے دلیل قرآن میں آئے پلم یا کوئی ان پومی مان با رہو یا منو اناہ ظلم عورتوں پہ ظلم نہ کرو انہ یو ان ظلم النساء وہ جی ظلم کیا کرتے تھے مثال طور چچا مر گیا نا تو بھتیجہ وارث ہو رہا ہے تو بھتیجا یہ کہتا کہ چچے کے مال پہ بھی میں کنٹرول کر رہا اور چچے نے جو بیٹی چھوڑی ہے اس پہ بھی میں کنٹرول کر پھر کیا کرتا یا تو آپ نکاح کر لیتا کس کے ساتھ چچا کی بیٹی کے ساتھ لیکن حق ادا نہیں کرتا سمجھے یا خود نکاح نہیں کرتا تھا اس کو ایسے مقید رکھتا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 اتنی ایمان والو نہیں جائز واسطے تمہارے یہ کہ وارث ہو تم عورتوں کا زبردستی کرہن ہن منا زبردستی وارث ہو اس تھے ان کی مرضی تمہارے پاس رہیں یا دوسری جگہ نکال کریں بلا تاضل نہ مقید رکھو ان کو مقید کر دیتے تھے اور مقید رکھو ان کو تاکہ لے لو تم باز وہ مال دیا تم نے ان کو تم نے دیا یا تمہارے عزیزوں نے دیا سب کو جا جاتا ہے ہاں مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے حیائی واضح بھی. کسی کی بیوی بی ہے ظاہر ظہور بے حیا بے حیا ہے برائیاں کرتی ہے خامن سمجھاتا ہے اس کو گالییں دیتی ہے تو خلو جائز ہے یا نہیں پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور نے ایک عورت کو کہا کہ باغ واپس کر دے تو کھولو جائے دے, حق بار لے لو وہاں شروع ہن مارو اور ان کے ساتھ معاشرت کرو سمجھے گزارا کرو اچھے طریقے پہ فائن کرے تمہ پس اگر مکرو سمجھتے ہو عورتیں کو تو فاس بے رو پس اگر مکرو سمجھتے ہو ان عورتوں کو تو فاس بے رو سبیر کرو اے باز ایسے ہوتا ہے نا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 پا امید ہے یہ کہ مکرو سمجھو گے ایک چیز کو اور کرہے گال رات اور اس کے اندر کس کو خیر کثیر نیک بچہ ہوگا عالم پیدا ہوگا وینت مصطفال مکان زو میرے محترام یہ اس وقت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کیا دیتا ہے طلاق دیتا ہے اور اس کے بدلے کسی اور بیوی سے شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو جو حق مار دی ہے وہ واپس لے وہ واپس نہیں لے سکتا سمجھے جی اس کو دے دو دے. اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلے میں لینا ایک بیوی کا جا بجا دوسری بیوی کو ایک اطلاق دیتے ہو حالانکہ دیا تم نے ایک ان کے کو ڈھیر سارا مار کنتارا نو نا بہت سارا مار حق مار کے اندر بس نہ لو تم اس سے کچھ بھی کیونکہ لینے کی صورت تو یہ ہے کہ بہتان باندھو گے کیا کہ میری بیوی بد چلن تھی ہے حق مار میں واپس لیتا ہوں تو بہتان باندھنا ٹھیک ہے ایسے تو نہیں لے سکتے کوئی نہ کوئی مکر کرو گے اتاخول رہ بوتان کیا لوگے وہ آضور بہتان کے اور گنا سری کے پتا خضول اور کیسے تم حق مار واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم نے اس سے نفع اٹھایا تو نفع اٹھانے کے بعد پوری حق مار ہوتی ہے آدھی ہوتی ہے پوری ہوتی ہے نا آدھی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم استری نہ ہو سے سیا نہ ہو اور کیسے لے سکتے ہو تم اس کو حالانکہ تحقیق پہنچا باز تمہارا طرف باز کے اور لیا انہوں نے تم سے پختہ آد کس وقت پختہ ہاد لیا تھا جب نکاح ہوا تھا ایجاب قبول تھا لیا تھا انہوں نے حکم ریت محرمات کا بیان کہ کون سی عورتیں حرام ہیں اور اس میں رسم جاہلیت کی تردید بھی ہے رس میں جہریت کیا تھی ایک آدمی کا باپ مر جاتا تھا نا تو اس کا بیٹا جیسے باپ کی جائیداد کا بارے سوتا تھا نا تو باپ کی جو بیوی ہوتی اس کی حقیقی ماں نا کیا سوتی نہیں ماں اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا تھا کبھی باپ مر گیا اس کی جائیداد کا بھی یہی بار اور اس کی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 تو سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے جی حرام دادا دادی پر دادی سے بھی حرام علام کا سلام مگر جو کوئی گزر چکا گزر چکا ان کان نفاہشاں یہ نکاح کیا ہے جی بے حی ہے اور سباب ہے اللہ کی ناراضگی کا بس سبیلہ برا چلن ہے کتنی خرابیاں آ جی تین فحشہ کے نیچے لکھو قوب عقلی اس نکاح میں قوب عقلی بھی ہے کہ بے حی ہے یہ قوب عقلی وہ مکتا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو یہ قوب شریح ہو گیا قوب شرع اور برا چلن ہے لوگ بھی اس چال کو اچھا نہیں سمجھتے یہ قوب عرفی ہو گیا قوب عقلی قوب شرعی کو بھی عرفی یہ جاہلیت والے یہ کام کرتے تو تھے لیکن اس کو نکاح مقت کہتے تھے کیا مکتا اور جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس اولاد کو بھی مکتی کہتے تھے یعنی برا خیال کرتے تھے نکاح تو کر لیتے لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہ سمجھتے کہ دیکھو تمہارے عرف میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یاد آیا شرم کیا کرم الحمد للہ